نظین یسلون اب اس میں استثناء قسم ہے ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں جن سے آپ کی صلح ہے قبیلے کی صلاحیبات کو وہ بھی، جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے ایسے قبیلے سے کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور یا دوسری شکل کیا ہے اور جاؤ کم ہر شرط دور ہو ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہے بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں تنگ ہو گئے ہیں ان, ان میں اتنی ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے مسلمان اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں ہر حال میں رہے ہیں ہر دور میں رہے ہر دور میں رہیں گے تو یہ بولا کہ جو مین آف ریولیوشن ہے ریولیوشن اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی ہر قسم کے انسان ہوں گے کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھئی ہمارے لیے لڑنا بڑنا مشکل نہیں ہے نہ مشکل ہے نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے ان کے بارے میں بھی, بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو ان کو بھی قتل نہ کرو ان کو بھی چھوڑ دو ان کی بھی جام بخشی کرو تو دو استثنا آ رہے ہیں ایک تو استثنا کن سے ہے کہ جن کے ساتھ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خزو ہوں وقت تو لو ہوں محسوس پکڑو اور قدر کرو جہاں پاؤ دوسرے وہ ہیں تو جو, جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجیے ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے تو فرمایا و لو شاہ اللہ ہو اگر اللہ چاہتا تم یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قطال کرتے فل رکم فلقات اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں والکم سلامہ اور تمہاری طرف غسلہ پیش کر رہے ہیں فما جالمکم علیہ صبیلا تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو وہ کاثروں کے حکم میں ہے اگر وہ حدت نہیں کر رہے اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل تب بھی انہیں چھوڑ دو تیسرا ایک اور کیا ہے سچد نہ آخری تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو یریدون یامنوں کو میں یامن قوم ہوں. وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں کلا رندو نہیں سکتے تو لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونھے ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پڑنا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مالے غریب ادب مطلب سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا پل جاتا ہے وہ تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے باز نہیں لڑتے تمہارے خلاف لڑنے سے وہ سلما اور اگر تمہارے سامنے سلح پیش نہیں کرتے وہ نقصو اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے ہوں تو پکڑو انہیں وقت اور قتل کرو انہیں حیث ہو سکتے تم وہ جہاں بھی کہہ پاؤ یعنی اگر غداری انہوں نے کری ہو ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے تو پھر وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی الاقوبہ اولا جالنا نقو سلطانہ مبینہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اسلم کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو اب ایک اور بارشک مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یہ سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی بہت گئی ہے جنگیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں مارکیں ہو رہے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سینت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حدور شریک رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو ایک چومیسی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان اس سے آپ کو دادا رہا ہے عایات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر کسی ہرن پر لگیا اس کو. ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے قتل خطا اور قتل آمد اس کا کیا حکم ہے ماکان کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے بغیر خطا خطا کے طور پر نشانہ کسی کو جان لگا اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ چلا رہے تھے نیچے مر گیا آپ تو ان سے مارنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے اس قانون قتل خطا کے تحت وہ قانون کیا ہے وہ اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے پر تحریر و رقبۃ تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا وہ دلت المسل نہیں اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے اللہ عسدق اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے خوں بہا دینا ہوگا یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا قتل کی جگہ کیا ہوگا ایک تو خوبہ اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد اس کے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو فیم کار بن قومن ادوب اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلط اس سے بہا مومن تھا وہ سکھ مومن ف و رقبت بتی تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک دردن چھڑا دینا کافی ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا اب اس کو اگر دیت, دیت دی جائے گی تو کافی کو پہنچ گئے وہ تو اس کے گھر والے کافر نے دیت یہاں معاف ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا وہ ان کائن ان قوم ان بینتوں و بین ہوں نیساخوں اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے فیت ان تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی حوالے کرنی ہوگی الحی اس کے گھر والوں کی طرف اس کے وارثوں کو وہ تحریر و رقابت اور ایک مومن کی گردن ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا تو جو یہ نہ پائے یعنی یہ جو دو حق ہو گئے ایک حق تب دیت وہ تو مقتول کے جو غرصہ ہے ان کا اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں وہ ملم يَجِدْ فسیام و شہر جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے تو وہ دو مہینے کے پے بہ متبادل روزے رکھے من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا وہ اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً تو علیم اور حکیم ہے اب آر قتل عمد وَمَنْ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل امد فجر جہنم و خالدن تھی اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا غزم اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ کا غزم اس پر ہوگا وہ اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی وہ عادہ عداب العظیمہ اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں حرمت جان حرمت مال معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے آگے چل کر سورہ باعدہ میں اس سے بھی آگے آ جائے ان ناسا جمیا کسی ایک انسان کو نہ قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا اس لیے کہ تمدم بھی گڑ کاٹنی اور اس سے زیادہ چیزیں ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے اور قتل آمد جس طریقے سے ہو رہا ہے مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے یا فی اللہ لا تقولوا جہیلفی القام السلام ابھی شاید تو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومخی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے قتل کرنے لگے اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں کیا کرے گا اس کا حکم دیا جا رہا ہے یا منب تم فیصل اللہ اہم جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتح می تو تحقیق کر لیا کرو اتکلن القاء مسلام اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لشکر مومینا کہ تم مومن نہیں ہو تمہیں کیا معلوم ایمان کا تعلق دل سے دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا اگر وہ کلم شہادت پڑھ رہا ہے اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن اس ورڈ تو یہ معاملہ ہو ہوگی حضرت اسامہ کے ساتھ حضرت عثامہ کا جنگ میں کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا جب وہ کافر اتنی زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے بھولکل میں پڑھ دیا شد اللہ محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے بہانا کیا ہے اپنی تلوار روکی ختری کر دیا لیکن دل میں خالش رہی پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے اے اسامہ کیا کرو گے اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مد ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا ہم نے تھوڑا ہلک پکڑ کلمہ تو, تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے ایمان ہے کے نہیں ہے اس قدر غصے کا غضب کا انداز ہے کوئی بات صحیح جا رہی ہے یا ضرب تم کی سبھی لتا بھائی اللہ تک تم انہیں حیات دنیا دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہم اسے قاتل قرار دیں قتل کریں مال غنیمت لے لیں گے پائند اللہ منگانے میں دل تھوڑا نہ کرو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی, بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو کذا لکن تم قبل دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے تم سب بھی تو نامسلم ہی ہو ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کاہل تھا نا مشرک تھا گزارے میں گن تم بھی ممکن تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا رسول کی دعوت و تبلیغ سے بحرامند ہونے کی توفیق دے دی اللہ کا یہ نام مانو لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت رفیش اختیار نہ کرو فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالی نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے فتح تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا نہ بما تامو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے لا من فی اللہ ہی اس مبارکہ میں جہاد کا نظم و مانی کتال ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر کر رہا ہے دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے المجاہد و من جہاد بلکہ پوچھا گیا ایوب جہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہدہ نفس کا فیتا حاقل تھا اب نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مکی بناؤ یہ بھی جہاد ہے تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں لیکن قتال آخری منزل کتال ہے اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں مومن و مسلم نبی اور رسول جہاد اور کتال لاست کا مل مومن برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے یعنی جو کہ کتال فیصد اللہ کے لیے نہیں نکلتے غیر ذرا ہوں جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی اندھا ہے وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں یہ بعد میں آ جائے گا لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن نو ہجری میں جا کر اس سے پہلے پرسویشن تھی نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام نکلو اللہ کے رام لازم آنے کے لیے نہیں تھا کی تال فیس ابھی زندہ آپشنل تھا لہذا اس کے اوپر کسی سے لکیر بھی نہیں ہوتی تھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ کہ جو گھر میں بھی نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ان, کے, ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کو پکڑو ان کو سزا دو لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس لیے ہر وہ دل مومین کا نمبر آیا تھا کہ آپ کوئی طرح اتساہی ہے ان کو آپ کیجئے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی اپشن ہے لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عزر نہیں ول فی سبیل اللہ بے والم عانفسین اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ فضل اللہ المجاہدین بے اموالم عسین القاعدین دراج اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ درجہ تن یہ جو تنقید آئی ہے برائے تفریح ہے بہت بڑا درجہ وہ کل نواد اللہ کو اور کیونکہ یہ فرض نہیں نفیر عام نہیں لہٰذہ فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے جو نہیں نکلا کیونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں لازم کیا نہیں گیا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گریف نہیں ہوگی اجن عظیم لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم دراجات یہ درجات ہو گئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت وقان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم انزین تمفا الملائے کا تو ظالمی الفسین اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو اجر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں ان الن تمفا الملائے کا تو ظالمی وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے رسول کے حکم کی تعت نہیں کی تھی آخر تو آنی ہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں قالو کنتم سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کیا ہوا آپ کو کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی قالو فی کلفیار وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے ہم مجبور ہو گئے تھے کیا کریں ہم معذور تھے کالو الب تک عبد اللہ واسعہ وہ فرشتے کہیں گے کیا کہ اللہ کی زمین واسع نہیں ہے وسیع نہیں ہے کھلی نہیں ہے کشادہ نہیں ہے فتح کہ تم اس پہ ہجرت کرتے فراہ کا ماں باہل جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے وہ سات اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی جال ہاں ایسے لوگ جو واقع تن جن کو اب چینج پہنا دی گئی ہو جنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا ان کا معاملہ ہو رہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو مستینجال ولنسا اور عورتیں ان کے لیے تنہا سفر کرنا ایسے بھی عورتیں بھی جن نے تلہا جرتن کی ہیں لیکن ہر کے لیے تو نہیں بل ملدان اور بچے لا تقریول ہی رتن کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے ولا یا تد نہ وہ راستہ جانتے ہیں قلائے کاسم واہو اللہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اگر عزر تھا مجبوری تھی نہیں جا سکتے تھے بچے ہیں عورتیں ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو انہیں جا کے چھڑاؤ لیکن جو لوگ بغیر عجر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ حرت نہ کریں بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معافر اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں یا دن فل اردم کثیرم مسا وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور مستار کبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ ممن یہ حادثی زمین اللہ کثیر الوسا یخر مہاجرن اور اس کے ساتھ, ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اد اللہ وہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لیے نہیں یہ حدیث نبوی جو ہے ایک, ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے ایک شسو ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ نہیں فضرت ہو ملا با اس کی ہجرت میں کوئی شمار ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا ثم یدرک الموت پھر اسے موت میں آ لیا وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی ببتفی برسا سراک اس تک نہیں ہو سکا فقط وکاج رحو آ تو اس کا عدر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دارالحجر تک نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی بہت واقع ہو گئی فَقَدْ وَقَعَ اج روح اللہ اللہ کے ذمے اس کا عدر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے بکان اللہ غفور الرحیم اور یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا بارکاہلی ولطم لي رویم في نفا العظيم ویا تم بلایا تو ذکی